الحمد لله الحمد لله يوكفا والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوع آخر من الجمله الفعليه وهو ما في اوله لا ان نافیہ. یہاں سے انافیا ان احادیث کو بیان کریں گے کہ جن میں جملہ فعلیہ ہوگا اور جملہ فعلیہ وہ جملہ فعلیہ ہوگا کہ جس کے شروع میں لا لانافیہ داخل ہوگا آپ پڑھتے ہیں لا کے ساتھ جو حرف نفی ہے لا پہلے مظاہرے پر آپ داخل کر کے پڑھتے ہوں گے تو اسی طریقے سے وہ احادیث ہوں گی اس حصے میں اس نو میں کہ جن کے شروع میں لا داخل ہوگا اور وہ جملہ فیلیا ہوں گی دو باتیں ہیں ایک جملہ فیلیہ ہوگا یعنی اسمیا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جملہ فیلیا اور دوسری بات یہ کہ اس کے شروع میں لا داخلہ داخل ہوگا سب سے پہلی حدیث حدیث نمبر ایک سو چھبیس تشدید کے ساتھ ہے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت کتم کتاتھ مبالغہ کا سوا ہے اور کت کتن مزدور کتات بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ویسے کہتے ہیں اس کو لوگ بھی مانا ہے لیکن کتاتھ یہ چغل خور کے استعمال ہوتا ہے جو چغلی کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں کی بات وہاں وہاں کی بات یہاں یا یہاں کی وہاں تو وہاں کی پھر وہاں سے بھی وہاں ٹھیک ہے نا تو چغل خور جس کو نمیما بھی کہتے ہیں تو لا یدر جن نہیں داخل ہوگا جنت میں کتا چغل خور نمیما جی چول خوری کو کہتے ہیں مطلب ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا ٹھیک ہے نمیمہ بھی اسی کو کہتے ہیں چول خوری کو ہی جی جی بالکل عربی میں نمیمہ نون میم یا میم ہا نمیما کہیں کسی کا نام اتنے رکھا ہوا تو بچوں کے نام بھی ایسے ہی عجیب عجیب رکھ لیتے ہیں اس لیے پھر بعض دفعہ تجسس ہوتے لوگوں کو نام پوچھیں اس کا ترجمہ پوچھیں خیر یہ ویسے میں تھا تو لاخل نہیں داخل ہوگا جنت میں خور نہیں داخل ہوگا جنت میں شغل خور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں چوغل خور داخل نہیں ہوگا اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے ہمی لیے جہنم میں جلے گا ایسی بات بھی نہیں ہے گناہ ہے اپنی گناہ اور اپنی سزا بگتنے کے بعد جنت میں جائے گا مومن ہے بہرحال اگر لیکن یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی وعید ہے ایسے شخص کے لیے ایسے مرد کے لیے اور ایسی عورت کے لیے جو چغلی لگانے والی ہو چغلی کرنے والی ہو عام طور پر یہ کام فساد پھیلانے کے لیے لڑائی کو پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یا چول ہال کوئی یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں لڑا ہوں لیکن لڑائی بن ہی جاتی ہے کوئی آگ جلا دے تو بھی آگ جل جاتی ہے یا کوئی ایسے آلات استعمال کرے لیکن اس کی نیت نہ بھی ہو آگ لگانے کی تو بھی تو آگ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ دلوں میں نفرتیں ہو جاتی ہیں چول خوری کی بنیاد پر سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس میں ایک پہلو تو خود اپنی ذات کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس نے برا کیا گناہ کیا اور اس میں دوسرے کی حق تلفی بھی ہے نہ جانے بعض لوگوں کو ایک عجیب عادت ہوتی ہے کہ ان کے اندر بات ٹھہرتی نہیں ہے اور یہ در نصاح میں زیادہ پائی جاتی ہے رجال میں تھوڑی کم پائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ مطلب یہ ایک حقیقت ہے اندازہ آپ کو بھی ہوگا ہمیں بھی کسی حد تک اندازہ ہے برحال زیادہ پائی جاتی ہے بات برداشت نہیں ہوتی ہے وہ کہتے نا کہ بات ہزم نہیں ہوتی ہے کہ جب تک سامنے والے کو بتائیں گے نہیں تو اس وقت تک چین ہی نہیں ملتا سکون ہی نہیں ملتا کہ جب تک دوسرے تک بات پہنچائی نہ جائے اور پھر جو آگے سنتا ہے تو اسے سکون نہیں ملتا تو یہ تسلسل شروع ہو جاتا ہے تو ہمیشہ سے ایسے کرنا چاہیے کبھی بھی کسی کی بات کو نہیں بتانا چاہیے کی کیا فائدہ اپنا تو کوئی بھلا ہوتا نہیں ہے تو کم از کم اپنا فائدہ ہے جب نہیں ہے تو پھر کسی کو ذرا کیوں پہنچانا اب عام طور پر ہمارے यहां ہاں ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ ایسی چولی کی بنیاد پر گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی بھائی میں دشمنی ہے تو اس چولی کی بنیاد پر ہو جاتی ہے کیوں اس لیے کہ اگر ایک بندہ اگر دوسرے ایک کی بات کو دوسرے تک جا کر پہنچاتا ہے کہ وہ فلاں فلان نے ایسے ایسے کھایا آپ کے بارے میں اب ابود اس کی بات اٹھا کے ادھر آ کے بتا دیں کہ وہ تو آپ کے بارے میں یہ یہ کہہ رہا تھا اب کیا ہوتا ہے چونکہ آپس میں کچھ لوگوں کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر میں ہمارے یہاں بھی تو ایک مسئلہ نہ کہ ہم حق بات کو وضاحت سے نہیں کرتے اب ایسے تو جگر ہوتا نہیں ہے اتنا بردا تو ہوتا نہیں ہے کہ سامنے والے کو یہ کہیں کہ بھائی آپ نے میرے بارے میں ایسی بات کی ہے مجھے اچھا نہیں لگا آپ نے ایسے کیوں کہا پھر بات کھل کر واضح ہو جاتی ایسے تو کرتے نہیں ہیں اب ہوتا کیا ہے دل ہی دل میں اس کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور سامنے والا بھی اس کو دل ہی دل میں برا سمجھنے لگ جاتا ہے حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی یہ بیچ والے تیسرے بندے کا کمال ہوتا ہے اس نے آگ لگائی ہوئی ہوتی ہے اب سالہ سال گزر جاتے ہیں ان کے دلوں میں وہ نفرتیں وہ عداوتیں وہ حسد وہ کینا وہ بغض وہ پروان چڑھتا رہتا ہے چڑھتا رہتا ہے چڑھتا رہتا ہے اب رہ رہے ہیں وہ ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں حتیٰ کہ ایک ہی دستخان پہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ کھانا کھاتے ہیں لیکن ان کے دلوں کی بہت اتنی ہوتی ہے کہ جتنی مشرق سے مغرب تک بھی دوری نہیں ہوتی کس وجہ سے ان خوری کی بنیاد پر اس یہ کتنا بڑا فساد ہے یہ چغل خوری گھروں کو برباد کرنا اس، اسی وجہ سے ہوتا ہے رشتے داریوں میں قطا تعلق ہو جاتی ہے اسی کی بنیاد پر اس کے بعد آپ اگلی حدیز کو پڑھ رہے ہیں کہ لائق اقات یا رشتہ قطع کرنے والا بھی جنت میں جائی نہیں جائے گا اب اسی سے رشتے داریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں بڑے, بڑے عظیم رشتے ہوتے ہیں خونی رشتے ہوتے ہیں قریب کے رشتے ہوتے ہیں زندگیاں گزر جاتی ہیں کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے رشتے دار بھی ہیں کس بنیاد پر یہی بو حس لڑائیاں جھگڑے چھوٹی چھوٹی بات پر تو اس لیے ہمیشہ سے کسی بھی چیز کی بنیاد کو پکڑنا چاہیے کہ اس کی بنیاد کیا ہے یہ برائی نے جنم لیا کہاں سے ہے اس کی بنیادیں ختم کی جائیں ان کا کلا کما کیا جائے آج ہم ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم یہی کرتے ہیں کہ جس طرح سے اگر آپ کسی درخت کی صرف شاخیں کاٹ دیں تو وہ جو درخت ہے اگر کانٹے دار ہے جھاڑی دار ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے مضر ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ مزید پھلے گا پھولے گا جب تک آپ اس کو جڑ سے نہیں کاٹیں گے بالکل شروع سے نہیں کاٹیں گے اس وقت تک آپ اس کے شرط محفوظ ہی نہیں ہو سکتے ہیں اب ہمارے یہاں ہم بھی یہی ہے ہم برائی کی ابتدا میں تو جاتے نہیں ہیں جس وجہ سے اس برائی نے جنم لیا ہے ہم اس طرف تو جاتے نہیں ہیں صرف کسی ایک بات کو لے پر اس پر نوٹس لے لیا جاتا ہے چاہے میں اور آپ ہوں ہمارے گھر کا معاملہ ہو یا صرف ٹاؤن کی سطح پر دیکھ لیا جائے شہر کی سطح پر دیکھ لی جائے اور ملک کی سطح پر دیکھ لیا جائے ہر جگہ میں ہمارا یہی کام ہے ایک گھر کے اندر بھی اسی طرح آپ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بکر کی طرف جائیں گے آپ کو یہی ملے گا جو برائیاں جنم لے رہی ہیں نا ہم جب تک ان کی بنیادوں کو نہیں پکڑیں گے کہ یہ وجہ کیا ہے برائی کیوں جنم لیتی ہے تو پھر جا کر اس کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس برائی کی وجوہات یہ ہیں تبھی یہ برائی وقوع پذیر ہوئی ہے اب ہم کسی ایک واقعے کو لے کر کسی ایک بات کو لے کر اس کے متعلق گفتگو کر کے ختم کر دیتے ہیں لیکن وہ برائی کبھی ختم نہیں ہوتی وہ مزید ایک اور روپ دھار کر سامنے آتی ہے جسے میں نے آپ کو درخت کی مثال دی ہے آپ اس کی اگر شاہن کاٹ دیتے ہیں تو ایک اور نئے روپ میں مزید پھل پھول کر سامنے آتا ہے لا چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا اس لیے اس برائی سے بچنا چاہیے کہ جو دو لوگوں کے درمیان لڑائی کا باعث بنے اس کی وجہ ہم بنے اس سے بدتر میں کہتا ہوں کہ کوئی اور بات نہیں ہے کہ دو لوگ لڑیں کسی کو نقصان ہو اس کی وجہ میں ہوں اس سے بدتر انسان کوئی نہیں ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے لایت خر الجنت اپنے دلوں کو سمندر بنا لیجئے جو بات آئے بس اس کی تہ میں چلی جائے وہ کبھی سطح پر آئے ہی نہ ہزاروں باتیں اپنے دل میں سبھو لیجئے ہزاروں رازوں کو اپنے دل میں پنہار رکھ لیجئے لاید حل الجنت قطّۃ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا ترکیب دیکھیے لاید غر الجنت قطّۃن لاید خلو فعل الجنت لاید خلو فعل اس میں لایت خلو فعل الجنت فی کیونکہ یہ ایک خاص مقام ہے خاص جگہ ہے تو وہ مفول فی ہوتا ہے زرفر مکان ضرفر زمانہ پڑھتے ہیں قطات فائل فیل فائل مفول بی مل کر جملہ پھیلیا خبریہ بڑی آسان ترکیب ہے لا يدخل فیل الجنت مفعول فی قطات فائل مؤخر فعل, فعل اپنے اور مفعول فی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہوا حدیث نمبر 127 لا يدخل لایت خل الجنت قاطع لایت خل الجن بالکل سیم ہے قاتعن کمانا توڑنا قاتیاں کمانا ہوتے ہیں کاٹنے والا توڑنے والا تو مراد اس سے کیا ہے قطع تعلقی کرنے والا تعلق کو توڑنے والا تعلق کو ختم کرنے والا قطع تعلقی کرنے والا لایت خر الجنت قاتیاں نہیں داخل ہوگا جنت میں رشتہ قطع کرنے والا یا تعلق توڑنے والا دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں لا خر الجنت طقاتی رشتہ قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا یا لا يدخل الجنت تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا حضرت جبیر بن مطمر تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سی من کیا فرمایا ہے سل من کا الفاظ پر غور کیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سلم و سلق اس سے تعلق کو قائم رکھ جو تجھے تعلق قائم رکھے نہیں کیا فرمایا سلم کا تا اس شخص سے سلا رحمی کر اس سے اپنے تعلق کو قائم رکھ جو تجھے تعلق توڑنا چاہتا ہے جو تجھ تعلق ختم کرنا چاہتا ہے یا ختم کر چکا ہے تو اس سے اپنے تعلقات کو قائم اور بحال رکھ سلمک یہ نہیں کہا سلم ہاں جی اس لیے خاندانی جھگڑوں میں یہ مت سوچئے کہ فلاں ایسا کیے ہے تو ٹھیک ہے وہ مجھ سے ناز ہوا ہے کوئی بات نہیں ہے خود ہی تو راز ہوا ہے نہیں نہیں سل نہیں سل سواد لام سل امر ہے وسلا یس ملانا سل امر سلم تو اب یہ نہیں ہے کہ فلاں مجھے تلک توڑا خود ہی ٹھیک ہے خود ہی بحال رکھے گا وہی تو ناراض ہوا ہے میں تو ناراض نہیں ہوا وہ تو وہی تو ناراض ہوا ہے جب مانے گا مان لے گا یا یہ بھی نہیں کہ وہ لوگ آپ سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں جس لیے آپ بھی تعلق جوڑے یہ کوئی فضیل کی بات نہیں ہے وہ تو آپ بدلہ دے رہے ہو کہ وہاں پر اچھائی کر رہے ہیں تو آپ بھی اچھائی کریں گے تو بدلہ ہے تو کیا فرمائے سیلمن من جس نے تو سے تعلق توڑا ہے اس سے تعلق کو جو سل من کا تاک سواد لام الگ لکھیں پھر اس کے بعد من ہے پھر قطاک کا سیلمن من قطعا. کوئی ضروری بھی نہیں ہے نہیں سمجھ میں آ رہی تو, تو ترجمہ یاد رکھے کہ جو تجھ سے تعلق کو توڑے اس سے تعلق کو جو اس سے تعلق کو جو تو اس لیے جو لوگ تعلق توڑتے ہیں تو ان سے تعلق کو استوار رکھنا چاہیے قائم رکھنا چاہیے بالکل من قطعہ آ کے بعد آگے کاف خطاب کا بھی لکھ دیں من قطعہ آ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان لائے خرجنتقات ایسا شخص بھی جو رشتہ خطا کرنے والا ہے وہ بھی جنم میں جنت میں داخل نہیں ہوگا لوگوں میں پھوٹ ڈالنے والا ہے تعلق کو توڑنے والا ہے رشتے داروں سے لا يدخل الجنت قاتعن رشتہ قطع کرنے والا تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا نافیہ يدخل فعل الجنت مفعول فی قات فعل مخر فعل اپنے فعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لا يدخل الجنت قاتون لا خلو فعل الجنت مفول فی قاتون فائل فیل اپنے فائل اور مغول فی سے مل کر جملہ فیلیا خبری ہے دونوں طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ لا نافیہ یا دغلو فیل یا لا یا دخل فیل کے کوئی مسئلہ نہیں ہے حدیث نمبر 128 یہ اٹھائیس چلیے بس آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی ہاں ناصر ہوں سب کو خیر و حفیت سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھیں